اور موسا نے عرض کی اے رب ہمارے تو نیفرون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دینا کی زندگ میں دیئے اے رب ہمارے اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ آمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں